اعوذ باللہ السلام علیم من الشیطان واجیب من حمزه ونفقه ونفقه اندالذین کفارولا تغنی عنهم انوالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا و اولائکہم وقود النار قدب آل فرعون والذین من قبلهم قدبوا اللہ بهم شدید العقاب. ان اللہ دینہ کا فارو یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لنت اموال والا اولاد مین مِنَ شعی آ ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کی پکڑ سے ہرگز کچھ کام نہ آئیں گے و اولا کم وقود النار اور یہی لوگ آگ کا ایندھن ہیں کدب بھی عالی فرحین قبل ان کا حال فرعون کی قوم اور ان لوگوں کے حال کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے کدب بھی انہوں نے ہماری آیات کو جٹھلایا فاقاض بھی دونوں بہین تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا واللہ اللہ شدید العقاب اور اللہ تعالیٰ سخت پکڑ والا انتہائی سخت سزا دینے والا ہے ان آیاتِ نات میں تنبی کی جا رہی ہے کفار کو کفار سے مراد مشرقین بھی یہودی بھی اور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا یہ لوگ مراد ہیں اس کے علاوہ باقی تمام تر کفار میں مراد ہو سکتے ہیں تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ عال فرعون کو دیکھو انہوں نے ہماری آیات کو جو تو ہم نے انہیں سزا دی اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے سزا بڑی سخت ہے تو فرعون اور پہلی امتوں کو رسولوں کو جٹلانے کی وجہ سے عذاب دیا گیا اسی طرح کا عذاب ان موجودہ مال و دولت والے کافروں کو بھی ہو سکتا ہے یہ ان کو ایک تنوی ہے کہ وہ اپنے کفر سے باز آ جائیں فارولا کا فارو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کفر کیا کہ تم عن قریب مغلوب کیے جاؤ گے توحشرونا الجہنہ اور تم جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے و بیسل اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے اس آیت میں کافروں سے مراد یہودی ہیں مدینے کے قرب و جیوار کے اور مدینے کے رہنے والے یہودی اور اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اس آیت کے نادر ہونے کے بعد یہودیوں کے ساتھ یہی سلوک کیا ونوکر کے لوگ وہ سارے کے سارے قتل ہو گئے بنو و نظیر وطن کر دیے گئے اور خیبر فتح ہو جانے سے قرآن مجید کی یہ پیش گوئی پوری ہو گئی ست و غلبو نوۃ و جہنم کہ تم ان قریب مغلوب کیے جاؤ گے مسلمان تم پر غلبہ پا رہیں گے اور بالآخر قیامت کو تم جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے وہ بھی اصلم اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے قدکان القم آیا تنفی فعطین التقا تھا یقیناً تمہارے لیے عظیم نشانی ہے ان دو گروہوں میں التقا دا جو آپس میں ٹکرائے لڑے ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے فتن تو فی الفی اللہ ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کے راستے میں لڑتا تھا وہ اخرا اور دوسرا گروہ کافر تھا یو مثلیہم نثر العین وہ ان کو اپنے سے دگنا دیکھتے تھے رأی العین آنکھوں سے دیکھنا اپنی آنکھوں سے وہ اپنے دشمن کو دگنا دیکھ رہے تھے نصفر ہی میں شار اور اللہ تعالی جسے چاہتا ہے اپنی مدد کے ساتھ قوت بخشتا ہے نفید عبرت البسوار یقیناً اس میں عبرت ہے لل البسار آنکھوں والوں کے لیے اہل بصیرت کے لیے پد کان لقم آیا تم فی فطع نیلتا تمہارے لیے دو جماعتوں میں عظیم نشانی تھی جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں ایک دوسرے سے لڑیں ٹکرائیں یہ اشارہ ہے مقرر القبرا کی طرف غذبۂ بدر کی طرف اشارہ ہے کہ یہودیوں کافروں کے مغلوب اور جہنم واصل ہونے کی جو پیش گوئی گذشتہ آیت میں ذکر کی گئی ہے اس کی سچائی کو جاننے کے لیے واقعہ بدر یاد کر لو کہ بدر میں کیسے مسلمانوں کے ہاتھوں مشرقین کو شکست ہوئی انتہائی عبرتناک ناک قسم کی شکست کاوں کو سامنا کرنا پڑا تو اس میں بہت بڑی نشانی ہے اگر کوئی سمجھنے والا ہو فی عت فِي سَبِيلِ سب اللہ کافرا اللہ کے راستے میں لڑنے والا گروہ مسلمانوں کا دوسرا کافر یعنی کفار مکہ کاشر کین مکہ کا گروہ تھا یارونا وہ انہیں اپنے سے دگنا سمجھتے تھے اس کا ایک معنی ہے کہ کافر مسلمانوں سے تین گنا زیادہ تھے مسلمان تین سو تیرہ اور کافروں کی تعداد ایک ہزار تھی تو مسلمان جب کافروں کو دیکھ رہے تھے تو انہیں اپنے سے دگنا سمجھتے تھے ہزار نہیں بلکہ ان کی تعداد انہیں کم نظر آ رہی تھی دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ کافر مسلمانوں کو اپنے سے دگنا خیال کرتے تھے ایک ہزار کی تعداد میں وہ آئے مسلمان تین سو تیرہ تھے لیکن کافر آنکھوں سے انہیں دیکھ رہے تھے تو انہیں لگ رہا تھا جیسے یہ ہم سے دگنی تعداد والے یہ انہیں اس لیے نظر آ رہا تھا کیونکہ اللہ سبحانہ آنا ہوا تعالی نے مسلمانوں کی نصرت اور مدد کے لیے فرشتے نادر کیے تھے اس وجہ سے وہ اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کو دگنا دیکھ رہے تھے اور یہ ایک دوسرے کو دگنا دیکھنے والا جو معاملہ ہے یہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے پہلے ہے اور جب لڑائی شروع ہو گئی تو اس وقت ہر فریق دوسرے کو اپنے سے کم محسوس کر رہا تھا سورہ انفال میں اس کی وضاحت موجود ہے وہاں انشاءاللہ اس کو کھولیں گے بول گئی تو بد سر شاہ اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے ساتھ جس کو چاہتا ہے قوت بخشتا ہے اللہ سبحانہ کھانا نے اپنی مدد کے ذریعے مسلمانوں کو قوت بخشی مارکائے بدر القبرا میں کل عبرۃ یقیناً اس میں عبرت ہے اہل بصیرت کے لیے آنکھوں والوں کے لیے زُيّن الناس, من من زُيّن الناس لوگوں کے لیے خوش نما کر دی گئی ہے مزین کر دی گئی ہے رقب شہوات نفسانی خواہشوں کی محبت مین السائی جو عورتیں و اور بیٹے ہیں و القنمقارا اور جمع کیے ہوئے خزانے ہیں منظہبی والفدہ سونے اور چاندی کے ولخیر المسوبمہ اور نشان زدہ گھوڑے ہیں والانعام اور چوبائے والحرف اور کھیتی یہ ساری چیزیں شہوات ہیں نفسانی خواہشات ہیں تو لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے مزین کر دی گئی ہے لال کا الحیات الدنیا یہ دنیا یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے وہ لا ہودہ حسن الگ اور اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانا ہے حب شہبات شہوات کہتے ہیں کہ کسی پسندیدہ چیز کی طرف انسان کا دل کھنچ جانا اس کو کہتے ہیں شہبت کہ پسندیدہ چیز کی طرف انسان کا دل مائل ہو کھنچ جائے اس کو عربی زبان میں لکھ شہوت سے تعبیر کرتے ہیں یعنی نفسانی خواہش تو شہوات سے مراد وہ چیزیں ہیں جو انسان کی طبیعت کو مرغوب ہے فکری طور پر انسان جن چیزوں سے محبت رکھتا ہے ان کو کہا جاتا ہے شہوات شہوات کی یہاں پر اللہ نے براد کی ہے کہ وہ کیا کیا ہے مینن مسا عورتیں بنی بیٹے من سونے چاندی کے بڑے ہوئے خزانے وال خیری المسامہ نشان زدہ گھوڑے بہترین سواریاں و عنعام اور جانور والحرف اور کھیتیاں زمینیں یہ فطری طور پر انسان کو برغوب و محبوب ہیں یہ شہبات ہیں تو یہ چیزیں اللہ نے فرمایا ہے ماتا الحایاتی دنیا دنیاوی زندگی کا ساد و سامان ہے واللہ حسن الما آب اور اللہ کے پاس ہی اچھا ٹھکانا ہے زندگی کا ساد و سامان ہے تو اللہ سبحانہ حامہ ہوا نے انسان کی زندگی آسان بنانے کے لیے یہ سارا کچھ پیدا کیا ہے اور اگر انسان ان سے فائدہ حاصل کرے لیکن اللہ رب العالمین کو نہ بھولے تو پھر یہ مضموم نہیں ہے یہ ممدو ہیں اللہ رب کے ہاں پسندیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کل دنیا ساری کی ساری متا ہے سامان ہے دنیا المتا دنیا کے متار میں سے سب سے بہترین متار سامان المرۃ الحہ نیک بیوی بی ہے اور نیک بیوی بی کیا ہے فرما اذا نظر کا سرت کا جب تو اس کی طرف دیکھے تو وہ تجھے خوش کر دے وہ ادا امرتا کا جب تو اس کو حکم دے تو وہ تیری فرما برداری کرے اطاعت کرے عن ہا حد کا فی نفسی ہا وی حفیظت فی نفسی ہا وی کا جب تُس کے پاس موجود نہ ہو تو وہ تیرے ساد و سامان کی بھی اور اپنے آپ کی بھی حفاظت کرے یہ مرآال ہے نیک بیوی اور یہ دنیا کے سامان میں سے بہترین ساد و سامان کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری دنیا, دنیا کی دو چیزیں میرے نزدیک محبوب بنا دی گئی ہیں النسا عورتیں اور خوشبو یعنی ان کی محبت اگر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہو تو کوئی ناپسندیدہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شادیوں والے تھے نو بیویاں بے وقت آپ کے نکاح میں رہی آج کل کچھ لوگوں نے زہد اور تکوے کے لیے سمجھا ہے کہ ترک دنیا لادیں ہے دنیا کو پتا چھوڑ دیں حتیٰ کہ وہ نکاح بھی نہیں کرتے شادی سے بھی پیچھے رکھتے اس کو تکوا سمجھتے ابھی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں من سنتی, فمن سنتی نکاح میری سنت ہے جو اس سے رو گردانی کرتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں اس امت کا سب سے بہترین آدمی سب سے بہترین شخصیت اکثر نسا ان وہ اس امت میں سب سے زیادہ بیویاں رکھنے والا تھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سب سے بہترین آدمی تھے اکتر اور بیویا بھی آپ کی سب سے زیادہ تھی تو نکاح کرنا یہ تقبیر اور زہد کے منافی نہیں ولبنی بیٹے اولاد اللہ سن تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں جب وہ اللہ کی یاد سے بندے کو واقع کر لیں اللہ کی اطاعت سے دور لے جائیں اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف راغب کرنے والے ہوں تو یہ سب سے بہتر دوست ہے من سونے چاندی کے خدانے اللہ تعالی نے مضمون نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے ہیں حسد دو چیزوں کے سوا اور کسی چیز میں نہیں چاہے حسد یعنی رشت رشت وہ دو چیزیں کیا ہیں رجل آتا ایک وہ بندہ جس کو اللہ نے نا عطا کیا ہے اور وہ اس کو اللہ اب العالمین کی خوش نوی اور رضامندی کے لیے خرچ کرتا ہے دوسرا وہ جس کو اللہ نے علم عطا کیا ہے اور وہ دن رات اس کی ترویج و تبلیغ کرتا ہے ان دو چیزوں میں رچ تو مال بھی مضبوط نہیں اگر اللہ رب کی یاد سے غافر کرنے والا نہ ہوخیر المسانی یہ چیزیں بھی سواریاں چوپائے کھیتیاں یہ بھی تقوی کے منافی نہیں اور بری نہیں بشرتی کے اللہ رب العالمین کی یاد سے بندے کو غافر کرنے والی نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد سواریاں رکھی ہوئی تھی. اپنے دور کی بہترین سواریاں اونٹ گھوڑے ایک دو نہیں کثیر تعداد میں موجود تھیں جانور وہ بھی آپ نے بہت رکھے ہاں یہ الگ بات ہے کہ جتنے زیادہ رکھے اتنا زیادہ سرکار بھی کرتے تھے حیاتین یہ دنیا بھی زندگی کا سامان ہے المعاب اور اللہ ہی کے پاس اچھا ہے. قل بخیر من کہتی کہ میں تم کو اس سے بہتر کے بارے میں خبر نہ دوں تجریم ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنے رب کا تقوا اختیار کیا ان کے رب کے ہاں۔ جنتیں ہیں باغات ہیں تجریب تختیہ الانہار جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں خالدین افیہ وہ ازواج الم اور پاکیزہ بیویاں ہیں رضوان من اللہ اور اللہ کی دی ہے واللہ اللہ بسیرم بالعباد اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے یعنی یہ جو دنیاوی زندگی کا ساد و سامان ہے اس کی نسبت کہیں بہتر آخرت کی زندگی ہے اور جو کچھ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے تیار کر رکھا ہے وہ اس کی نسبت بہت ہی بہتر ہے جنتیں باغات نہریں دریا جن کے نیچے سے بہتے ہیں اور ہمیشہ کی زندگی اور پاک دامن بیویاں بھی اور پھر اوپر سے رضا مندی بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہماری زبان اللہ اکبر اللہ کی طرف سے تھوڑی سی رضا مندی بھی بہت بڑی ہے اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رضا مندی بھی بہت بڑی چیز ہے اور اہل جنت کے لیے وردوان مین اللہ اللہ کی بہت بڑی رضامندی ہے اللہ بس بالعباد اور اللہ تعالی بندوں کو خوب اچھی طرح سے دیکھنے والا ہے اس میں اللہ صبح تعالیٰ نے انسانی زندگی کی نعمتیں جو موٹی موٹی ہیں وہ جمع کروا دی باغات اور پانی کی فرالانی دریا نہریں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ موت کا بھی کوئی ڈر نہیں ہمیشہ کی زندگی اور پاکیزہ پاک دامن بیویاں بھی اور پھر ان سب کچھ کے ساتھ ساتھ رضوان من اللہ عظیم خوشنودی اللہ کی طرف سے یہ سارا اللہ پر جمع ربنا اننا ففلنا وقنا النار <تصفح> وہ لوگ اہل تخبہ کی نشانی اللہ تعالی بیان کر رہے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں ربانہ رب بے شک ہم ایمان لے آئے لہذا تو ہمارے گناہوں کو بخش دے وقینہ عذاب النار اور ہمیں آپ کے عذاب سے بچا لے وہ جو صبر کرنے والے ہیں و اور سچ بولنے والے ولپان اور فرما برداری کرنے والے رکم بجا لانے والے ولمنفقینہ اور خرچ کرنے والے والمستغفرین رین اور سحری کے وقت بخش طلب کرنے والے یہ اہل امام کی صفات اور نشانیاں اللہ سن تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ اہل تقوی جن کے لیے اللہ کے ہاں جنتیں اور باغات ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں ہمیشہ کی زندگی ہے پاقیزہ بیویاں ہیں اور اللہ تعالی کی عظیم خوش ہے ان لوگوں کی صفات کیا ہیں کہ وہ اللہ تعالی سے آئے مانگتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے لہذا ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آپ کے عذاب سے بچا لے اور اسوابری صبر کرنے والے ہیں نیکی پر صبر کرنے والے گناہ سے بچنے پر صبر کرنے والے مصیبتیں آنے پر صبر کرنے والے اسوابرینا صبر کرنے والے صبر کی یہ تین قسمیں ہیں نیکی کرنے پر صبر کہ بندہ صبر کے ساتھ نیکی کرتا رہے گناہوں سے بچنے پر صبر اور پھر اس راہ میں آنے والی مصیبتوں پر صبرینہ صبر کرنے والے وصادقینہ سچے سچ بولنے والے کال میں سچے فیل میں سچے کان تین ٹکر ماننے والے اللہ کی فرما برداری کرنے والے اپنی مرضی سے نہیں جیتے اللہ کی مرضی سے جیتے ہیں ولکان تینہ ول منفقین خرچ کرنے والے اپنا مال اپنی جان اپنی اولاد اپنی صلاحیتیں اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے منفقین والمستغفرین اور یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود سہلی کے وقت رات کی تاریکی میں اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والے ہیں گناہوں کی معافی مانگنے والے اس آیت میں رات کے آخری پہل سہری کے وقت استفار کرنے کی فضیلت واضح ہو. اللہ تعالیٰ نے مستغفری نبی اصحار کو خصوصی طور پر ذکر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو ہمارا رب سہانا ہوا تھا وہ آسمان دنیا پر اترتے ہیں اور فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو معاف کر دوں اور اہل تقوی کی نشانی کیا ہے جس وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے کون ہے تجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخشوں تو یہ اللہ رب سے بخش کرتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں شاہد الحکیم اللہ تعالیٰ نے گواہی دی انہو لا الہ الا اللہ کہ اس کے سوا کوئی بھی معبود بر حق نہیں ہے والملائکۃ والفرشتون بھی گواہی دی واول العلماء اور اہل علم نے بھی گواہی دی قائم بالقسط اس حال میں کہ یہ سب انصاف کے ساتھ قائم ہیں لا الہ الا هو اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے العزیز الحکیم وہ سب پر غالب ہے کمال حکمت والا ہے اللہ تعالی کے ہاں وہ تو بر دین, دین اسلام ہے اور اسلام کی بنیاد توحید الہی پر اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور یکدائی پر ہے اس حقیقت سے وفد نجران اور تمام دنیا کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ صبح محبت کی وحدانیت اللہ کی توحید اللہ کا لا شریک ہونا یہ دین اسلام کی بنیاد اور اساس ہے ہر نبی کی دعوت یہی تھی ہر نبی نے آ کے اپنی قوم کو یہی دعوت دی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ فَلْتَكُنْ أَوْ تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهِ إِلَّهَ إِلَّ اللَّهِ سب سے پہلے جس چیز کی توحید کو وہ قبول کر لیں شرک سے آ جائیں بعض پھر تو نے ان کو بتانا ہے اِنَّ اللَّهَ پر پانچ نماز کی ہیں وہ نمازیں پڑھنے پھر تو ان کو بتاف اللہ نے ان کے والوں میں صدقہ فرض کیا ہے تُقْخَذُوا مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ فَتَعُدَّ عَلَى فُقَهَائِهِمْ جو ان میں سے اغنیا سے غنی صاحب ثربت لوگوں سے لیا جائے گا اور انہی کے فقہا کو دے دیا جائے گا یہ ترتیب دعوت تھی سب سے پہلے توحید اور انبیاء کرام صلی اللہ علیہ و جمعین نے یہی کام کیا سب سے پہلے توحید کی دعوت دی جب نے مکہ کے تیرہ سالہ دور میں یہی تو العالمین کی وحدانیت اللہ تعالیٰ کی عبادت شر کی نفی اسی کا پرچار کیا گواہی دیتا ہے فرشتے بھی رہے ہیں انصاف پر کھڑے ہو کر پھر اللہ نے دوبارہ اسی دعوے کو دہرایا لا اللہ اللہ اس کے سوا کوئی معبودے برحق نہیں ہے العزیز جو سب پر غالب ہے الحکیم کمال حکمت والا ہے دوبارہ پھر دو دلیل اللہ تعالیٰ نے پیش کر دی اپنے اس دعوے کی العزیز الحکیم کہ اللہ سب پر غالب ہے جو سب پر غالب ہو معبود برحق وہی ہو سکتا ہے الحکیم کمال حکمت والا ہے جس کی حکمت کامل ہو وہ معبود برحق ہو سکتا ہے دنیا میں کسی کی حکمت کامل نہیں ہے دہائی کامل وہ اکیلے اللہ رب العالمین کے پاس ہیں عند اللہ چلو یہاں سے آگے بات کرنی ہے